سر وادی سینہ اس تن کی طرف دیکھو جو قتل گہے دل ہے کیا رکھا ہے مقتل میں اے چشم تماشائی مریم سلگنیک کے نام موسم آیا تو نخل دار پہ میر سر منصور ہی کا بار آیا انتصاب آج کے نام اور آج کے غم کے نام آج کا غم کہ ہے زندگی کے بھرے گلستان سے خفا زرد پتوں کا بن زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے درد کی انجمن جو میرا دیس ہے کلرکوں کی فسردہ جانوں کے نام کرم خوردہ دلوں اور زبانوں کے نام پوسٹ مینوں کے نام تانگے والوں کے نام ریل بانوں کے نام کارخانوں کے بھوکے جیالوں کے نام بادشاہ جہاں والی ماسوا نائب اللہ فلرس دہکاں کے نام جس کے ڈھوروں کو ظالم ہنکا لے گئے جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے ہاتھ بھر کھیت سے ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی ہے دوسری مالیے کے بہانے سے سرکار نے کاٹ لی ہے جس کی پگ زور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئی ہے ان دکھی ماؤں کے نام رات میں جن کے بچے بلگتے ہیں اور نیند کی مار کھائے ہوئے بازوؤں میں سنبھلتے نہیں دکھ بتاتے نہیں منت و زاریوں سے بہلتے نہیں ان حسیناؤں کے نام جن کی آنکھوں کے گل چلونوں اور دریچوں کی بیلوں پہ بیکار کھل کھل کے مرجا گئے ہیں ان بیتاؤں کے نام جن کے بدن بے محبت ریاکار کار سیجوں پہ سچ سچ کے اکتا گئے ہیں <تصفح> بیواؤں کے نام کٹریوں اور گلیوں محلوں کے نام جن کی ناپاک خواشاق سے چاند راتوں کو آ آ کے کرتا ہے اکثر وضو جن کے سایوں میں کرتی ہے آ بکا آنچلوں کی ہنا چوڑیوں کی کھنک کاکلوں کی مہک آرزو منسینوں کی اپنے پسینے میں جلنے کی بو پڑھنے والوں کے نام وہ جو اصحاب طبل علم دروں پر کتاب اور قلم کا تقاضا لیے ہاتھ پھیلائے پہنچے مگر لوٹ کر گھر نہ آئے وہ معصوم جو بولپن پن میں وہاں اپنے نننے چراغوں میں لوکی لگن لے کے پہنچے جہاں بٹ رہے تھے گٹا ٹوپ بے انت راتوں کے سائے ان نصیروں کے نام جن کے سینوں میں فردا کے شفتاب گوہر جیل خانوں کی شہری داراتوں کی سرسر میں جل جل کے انجم نما ہو گئے ہیں آنے والے دنوں کے سفیروں کے نام وہ جو خوشبوئے گل کی طرح اپنے پیغام پر خود فدا ہو گئے ہیں ناتمام انیس سو پینسٹھ لہو کا سراخی نہیں ہے کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ نہ دست و ناخن قاتل نہ آستی پہ نشان نہ سرخیِ لب خنجر نہ رنگ نو کے ثنا نہ خاک پر کوئی دبا نہ بام پر کوئی داغ کہیں نہیں ہے کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ نہ صرف خدمت شاہاں کہ خون بہا دیتے نہ دین کی نظر کے بیانۂ جزا دیتے نہ رضم میں برسا کے معتبر ہوتا کسی علم پہ رقم ہو کے مشتہر ہوتا پکارتا رہا بے آسرا یتیم لہو کسی کو بہر سماعت نہ وقت تھا نہ دماغ نہ مدعی نہ شہادت حساب پاک ہوا یہ خون خاک نشینہ تھا کے خاک ہوا کراچی جنوری 1965 زندہ زندہ شعر ان الحق محفل محفل قلکل میں خون تمنا دریا دریا دریا دریا ایش کی لہر دامن دامن رت پھولوں کی آنچل آنچل اشکوں کی کریا کریا جشن بپا ہے ماتم شہر بشہر کراچی جنوری انیس سو پینسٹھ گلاب کا پھول سابق صدر ایو خاں کا انتخابی نشان تھا دیدائے طرف وہاں کون نظر کرتا ہے کاسا چشم میں خوں نہ جگر لے کے چلو اب اگر جاؤ پے عرض و طلب ان کے حضور دست و کشکول نہیں کاسا سر لے کے چلو کراچی جنوری انیس سو پینسٹھ یہاں سے شہر کو دیکھو یہاں سے شہر کو دیکھو تو ہلکا در ہلکا کھنچی جی ہے جیل کی صورت ہر ایک سمت فصیل ہر ایک راہ گزر گردشِ اسیراں ہے نہ سنگے میل نہ منزل نہ مخلصی کی سبیل جو کوئی تیز چلے رہا تو پوچھتا ہے خیال کہ ٹوک نے کوئی للکار کیوں نہیں آئی جو کوئی ہاتھ ہلائے تو وہم کو ہے سوال کوئی چھینک کوئی جھنکار کیوں نہیں آئی یہاں سے شہر کو دیکھو تو ساری خلقت میں نہ کوئی صاحب تمکی نہ کوئی والی ہوش ہر ایک مرد جمع مجرم رسن بے گلو ہر ایک حسینہ اے رانہ قنیز حلقہ بگوش جو سائے دور چراغوں کے گرد لرزاں ہیں نہ جانے محفلِ غم ہے کہ بس میں جام و سبو جو رنگ ہر درو دیوار پر پریشاں ہیں یہاں سے کچھ نہیں کھلتا یہ پھول ہیں کہ لہو کراچی مارچ 1965 یوں سجا چاند کے جل کا تیرے انداز کا رنگ یوں فضا مہکی کہ بدلہ میرے ہمراز کا رنگ سایہ چشم میں حیران رخ روشن کا جمال سرخیے لب میں پریشاں تیری آواز کا رنگ بے پیئے ہوں اگر بے پیئے ہوں کہ اگر لطف کرو آخر شب بے پیے ہوں کہ اگر لطف کرو آخر شب شیشائے میں میں ڈھلے صبح کے آغاز کا رنگ چنگ و نئے رنگ پہ تھے اپنے لہو کے دم سے دل نے لے بدلی تو مدم ہوا ہر ساس کا رنگ اک سخن اور کے پھر رنگ تکلم تیرا حرف سادہ کو ہنایت کرے ایجاز کا رنگ کراچی 1965 غم نہ کر غم نہ کر درد تھم جائے گا غم نہ کر غم نہ کر یار لوٹ آئیں گے دل ٹھہر جائے گا غم نہ کر غم نہ کر زخم بھر جائے گا غم نہ کر غم نہ کر دن نکل آئے گا غم نہ کر غم نہ کر ابر کھل جائے گا رات ڈل جائے گی غم نہ کر غم نہ کر رت بدل جائے گی غم نہ کر غم نہ کر جون انیس سو پینسٹھ بلیک آؤٹ جب سے بے نور ہوئی ہیں شم میں خاک میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں نہ جانے کس جا کھو گئی ہے میری دونوں آنکھیں تم جو واقف و بتاؤ کوئی پہچان میری اس طرح ہے کہ ہر ایک رگ میں اتر آیا ہے موج در موج کسی زہر کا قاتل دریا تیرا ارمان تیری یاد لیے جان میری جانے کس موج میں غلطہ ہے کہاں دل میرا ایک پل ٹھہرو کہ اس پار کسی دنیا سے برکائے میری جانب یدا لے کر اور میری آنکھوں کے گنگشتہ گوہر جامعظلمت سے سیا مست نئی آنکھوں کے شبتاب گہر لوٹا دے ایک پل ٹھہرو کہ دریا کا کہیں پاٹ لگے اور نیا دل میرا زہر میں دل کے فنا ہو کے کسی گھاٹ لگے پھر پہے نظر نے دیدا دل لے کے چلوں حسن کی مداح کروں شوق کا مضمون لکھوں ستمبر انیس سو پینسٹھ کس حرف پہ تو نے گو لب اے جان جہاں غماز کیا اے لان دل والوں نے اب کے بے ہزار انداز کیا سو پہ کان تھے پی گلو جب چھیڑی شوق کی لئے ہم نے سو تیر ترازو تھے دل میں جب ہم نے رقص آغاز کیا بے ہرس و ہوا بے خوف و خطر اس ہاتھ پہ سر اس کف پہ جگر یوں کوے سنم میں وقت سفر نظارائے بام ناز کیا جس خاک میں مل کر خاک ہوئے وہ سرمائے چشم خل خلق بنی جس خار پہ ہم نے خون چڑکا ہم رنگے گلے تناس تن کیا لو اصل کی ساتھ آ پہنچی فروخمِ حضوری پر ہم نے آنکھوں کے دریچے بند کیے اور سینے کا درباز کیا سپاہی کا مرسیہ اٹھو اب ماٹی سے اٹھو جاگو میرے لال اب جاگو میرے لال تمری سے سجاون کارن دیکھو آئی رین اندھیارن نیلے شال دو لے کر جن میں ان دکھیاں اخین نے ڈھیر کیے ہیں اتنے موتی اتنے موتی جن کی جیوتی دان سے تمرا جگ جگ لگا نام چمک نے اٹھو اب ماٹی سے اٹھو جاگو میرے لال اب جاگو میرے لال گر گر بکھرا بھور کا کندن گور اندھیرا اپنا آنگن جانے کب سے راہ تکے ہیں بالی دلہنیا بانکے ویرن سونا تمرا راج پڑا ہے دیکھو کتنا کاج پڑا ہے بیری بیراجے راج سنگاسن تم ماٹی میں لال اٹھو اب ماٹی سے اٹھو جاگو میرے لال ہٹ نہ کرو ماٹی سے اٹھو جاگو میرے لال اب جاگو میرے لال اکتوبر انیس سو پینسٹھ انیس سو چھیاسٹھ ایک شہر اشوب کا آغاز ابز میں سخن صحبت لفظ وخت گاں ہے اب ہلکا میں طائے بے طلبا ہے گر رہیے تو ویرانیے دل کھانے کو آوے راہ چلیے تو ہر گام پہ غو گائے سگا ہے پیوندر رہے کو ذر چشم غزالاں پابو سے حوث افسرے شمشاد و قداں ہے یا اہل جنو یک بے دیگر دست و غریباں وا جیش تیخ بکف در پہ جاں ہے, ہے, ہے اب صاحب انصاف ہے خود انصاف قطع اب صاحب انصاف ہے خود طالب انصاف محرص کی ہمیزان بے دست و غریباں ہے اب صاحب انصاف ہے خود طالب انصاف مہورس کی ہمیزان بے دست دغ راہ ہے ہم سہل طلب کون سے فرہات تھے لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے فروری انیس سو دیوار شب اور سے رخار سامنے پھر دل کے آئینے سے لہو پھوٹنے لگا پھر وض احتیاس سے دودھ گئی نظر پھر ضبط آرزو سے بدن ٹوٹنے لگا انیس سو کہ یہ آرزو سے پیما جو محال تک نہ پہنچے شبروز آشنائی محصال تک نہ پہنچے وہ نظر بہم نہ پہنچی کہ تے حسن کرتے تیری دید کے وسیلے خد و خال تک نہ پہنچے وہی چشمہ بکا تھا جسے سب سراب سمجھے وہی خواب معتبر تھے جو خیال تک نہ پہنچے تیرا لطف وجہ تسکین نہ قرار شرع غم سے کہ ہیں دل میں وہ گلے بھی جو ملال تک نہ پہنچے کوئی یار جہاں سے گزرا کوئی ہوش سے نہ گزرا یہ ندی میں یک و میرے حال تک نہ پہنچے چلو فیض دل جلائیں کریں پھر سے عرض جانا وہ سخن جو لب تک آئے پہ سوال تک نہ پہنچے انیس سو انیس سو سوچنے دو آندھرے وز نیسن سکی کے نام ایک ذرا سوچنے دو اس خیابہ میں جو اس لحضہ بیاباں بھی نہیں کون سی شاخ میں پھول آئے تھے سب سے پہلے کون بے رنگ ہوئی رنگ و تھا سے پہلے اور اب سے پہلے کس گھڑی کون سے موسم میں یہاں خون کا قہد پڑا تھا گل کی شارک پہ کڑا وقت پڑا تھا سوچنے دو ایک ذرا سوچنے دو یہ بھرا شہر جو وادی ویران بھی نہیں اس میں کس وقت کہاں آگ لگی تھی پہلے اس کے سب وسطہ دریچوں میں کس میں اول ذہ ہوئی سرخ شعاؤں کی کما کس جگہ جوت جگی تھی پہلے سوچنے دو ہم سے اس دیس کا تم نام و نشاں پوچھتے ہو جس کی تاریخ نہ جغرافیہ اب یاد آئے اور یاد آئے تو محبوب گزشتہ کی طرح روبرو آنے سے جی گھبرائے ہاں مگر جیسے کوئی ایسے محبوب یا محبوبہ کا دل رکھنے کو آ نکلتا ہے کبھی رات بتانے کے لیے ہم اب اس عمر کو آ پہنچے ہیں جب آ آ جب ہم بھی یوں ہی دل سے ملاتے ہیں بس رسم نبھانے کے لیے دل کی کیا پوچھتے ہو سوچنے دو ماس کو انیس سو نہ کسی پہ زخم یا کوئی نہ کسی کو فکر رفو کی ہے نہ کسی پہ زخم یا کوئی نہ کسی کو فکر رفو کی ہے نہ کرم ہے ہم پہ حبیب کا نہ نگاہ ہم پہ ادو کی ہے صف زاہدہ ہے تو بے یقین صفے مہکشاں ہے تو بے طلب نہ و درود و وضو کی ہے نہ و شام جام و صبو کی ہے نہ یہ غم نیا نہ ستم نیا کہ تیری جفا کا گلا کریں یہ نظر تھی پہلے بھی مسترب یہ قصد تو دل میں کبو کی ہے کفے باغ باں پہ گل کا ہے قرض پہلے سے بیشتر کہ ایک پھول کے پیر میں نمود میرے لہو کی ہے نہیں خوف روز سیاہ میں کہ ہے فیضرف نگاہ میں ابھی گو وہ اک کرن جو لگن میں اس آئینہ روح کی ہے انیس سو سر وادی سینا عرب اسرائیل جنگ کے بعد پھر برق فروزاں ہے سروا دیئے سینہ پھر رنگ پہ شعلائے رخسار حقیقت پیغام عجلو دعوت دیدار حقیقت ہے دیدائے بینا وقت ہے دیدار کا دم ہے کہ نہیں ہے اب قاتل جاں چارہ گرے کلفت غم ہے گلزار ارم پر گلزار ارم پر طو صحرائے ادم ہے بندار جنوں حوصلہ راہ ادم ہے کہ نہیں ہے پھر برق فروزاں ہے سر وادیے سینہ اے دیدائے بینا پھر دل کو مصفہ کرو اس لوہ پہ شاید ماں بین منو تو نیا پیما کو ہی اترے اب رسم ستم حکمت خاصان ضمیں ہے تائید ستم مصلحت مفتیے دی ہے اب صدیوں کی قرار اطاعت کو بدلنے لازم ہے کہ انکار کا فرما کوئی اترے دعا آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں آئیے عرض گزاریں کہ نگار ہستی زہر امروز میں شعرینی فردا بھر دے وہ جنہیں تاب گرام باری ایام نہیں ان کی پلکوں پہ شب کو ہلکا کر دے جن کی آنکھوں کو رخ صبحوں کا یارہ بھی نہیں ان کی راتوں میں کوئی شمہ منور کر دے جن کے قدموں کو کسی راہ کا سہارا بھی نہیں ان کی نظروں پہ کوئی راہ و جاگر کر دے جن کا دین پیرویے کذب و ریا ہے ان کو ہمت کفر ملے جرت تحقیق ملے جن کے سر منتظرے تیغ جفاں ہیں ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے عشق سر نہ جانے تپا ہے جس سے آج اقرار کریں اور تپش مٹ جائے حرف حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح ہیں آج اظہار کریں اور خلش مٹ جائے یوم آزادی چودہ اگست انیس سو دلدار دیکھنا طوفان بہ دل ہے ہر کوئی دلدار دیکھنا گل ہو نہ جائے مشل رخسار دیکھنا آتش بے جاں ہے ہر کوئی سرکار دیکھنا لو دے اٹھے نہ ترائے تر ترار دیکھنا جذب مسافرانے رہے یار دیکھنا سر دیکھنا نہ سنگ نہ دیوار دیکھنا کوئے جفا میں کہتے خریدار دیکھنا ہم آ گئے تو گرمیے بازار دیکھنا نہ دل نواز شہر کے اتوار دیکھنا اس دل نواز شہر کے اتوار دیکھنا بے التفات بولنا بیزار دیکھنا خالی ہیں گرچے مسند و ممبر نگوں ہے خلق روب قباؤ و بت دستار دیکھنا جب تک نصیب تھا تیرا دیدار دیکھنا جس سمت دیکھنا گل گلزار دیکھنا پھر ہم تمیز روز و مہو سال کر سکیں اے یاد یار پھر ادھر ایک بار دیکھنا پھر ہم تمیز روز و مہو سال کر سکیں اے یاد یار ادھر ادھر اک بار دیکھنا انیس سو سڑسٹھ ہارٹ اٹیک درد اتنا تھا کہ اس رات دل وحشی نے ہر رگے جہاں سے الجھنا چاہا ہر بنے منہ سے ٹپکنا چاہا اور کہیں دور ترے سہن میں گویا پتا پتہ میرے افسردہ لہو میں دھل کر اس نے محتاب سے آزردہ نظر آنے لگا میرے ویران آئے تن میں گویا سارے دکھتے ہوئے ریشوں کی تنابیں کھل کر سلسلہ وار پتہ دینے لگی رخصت کافی لائے شوق کی تیاری کا اور جب یاد کی بجتی ہوئی شموں میں نظر آیا کہیں ایک پل آخری لمحہ تیری دلداری کا درد اتنا تھا کہ اس سے بھی گزرنا چاہا ہم نے چاہا بھی مگر دل نہ ٹہرنا چاہا انیس سو سڑسٹھ انیس سو اڑسٹھ ضبط کا عہد بھی ہے شوق کا پیمان بھی ہے عہد و پیما سے گزر جانے کو جی چاہتا ہے درد اتنا ہے کہ ہر میں ہے میں شر برپا اور سکوں ایسا کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے انیس سو دور جا کر قریب ہو جتنے ہم سے کب تم قریب تھے اتنے اب نہ آؤ گے تم نہ جاؤ گے وسل و ہجراں بہم ہوئے کتنے چاند نکلے کسی جانب تیری زیوائی کا رنگ بدلے کسی صورت شب تنہائی کا دولتے لب سے پھرے خسرو شیری دہنا حاجر نہ ہو کوئی حرف شناسائی کا گرمیے رشک سے ہر انجمن گل بدنا تذکرہ چھیڑیے تیری پیرہن ہن نارائی کا سہنے گلشن میں کبھی اے شہ شمشاد کدا۔ پھر نظر آئے سلیقہ تری رانائی کا ایک بار اور مسیحائے دل زد دل زدگاں کوئی وعدہ کوئی قرار مسیحائی کا دیداؤ دل کو سنبھالو کہ سر شام فراق ساز و سامان بہم پہنچا ہے رسوائی کا اگست انیس کب تک دل کی خیر منائیں کب تک راہ دکھلاؤ گے کب تک چین کی مہلت دو گے کب تک یاد نہ آؤ گے بیتا دید امید کا موسم خاک اڑتی ہے آنکھوں میں کب بھیجو گے درد کا بادل کب برکھا برساؤ گے عہد وفا یا ترک محبت جو چاہو سو کرو اپنے بس کی بات ہی کیا ہے ہم سے کیا منواؤ گے کس نے وصل کا سورج دیکھا کس پر ہجر کی رات ڈھلی گیسوں والے کون تھے کیا تھے ان کو کیا جتلاؤ گے فیض دلوں کے بھاگ میں ہے گھر بھرنا بھی لٹ جانا بھی تم اس حسن کے لطف و کرم پر کتنے دن نتراؤ گے اکتوبر انیس سو اڑسٹھ انیس سو انہتر خورشید میشر کی لو آج کے دن نہ پوچھو میرے دوستو دور کتنے ہیں خوشیاں منانے کے دن کھل کے ہنسنے کے دن گیت گانے کے دن پیار کرنے کے دن دل لگانے کے دن آج کے دن نہ پوچھو میرے دوستو زخم کتنے ابھی وقت بسمل میں ہیں دشت کتنے ابھی راہ منزل میں ہیں تیر کتنے ابھی دستقاتل میں ہیں آج کا دن زبو ہے میرے دوست آج کے دن تو یوں ہے میرے دوست جیسے درد و علم کے پرانے نشاں سب چلے سوئے دل کارواں کارواں ہاتھ سینے پہ رکھو تو ہر استخوا سے اٹھے نہ لائے علما علما آج کے دن نہ پوچھو میرے دوست کب تمہارے لہو کے دریدہ علم فرق خورشید میشر پہ ہوں گے رقم از کرا تا کرا کب تمہارے قدم لے کے اٹھے گا وہ بہرے خون یم بے یم جس میں دل جائے گا آج کے دن کا غم سارے درد و علم سارے جور و ستم دور کتنی ہے خورشید میں شر کی لو آج کے دن نہ پوچھو میرے دوستو مارچ اپریل انہتر انیس سو ستر پہ کہیں رات ڈھل رہی ہے یشم پگل رہی ہے پہلو میں کوئی چیز جل رہی ہے تم ہو کہ میری جاں نکل رہی ہے مئی جون ستر ایک سخن مترب زیبا کہ سلو اٹھے بدن اقدا ساکیے ماوش جو کرے ہوش تمام ذکر صبح کہ رخ جار سے رنگین تھا چمن یادِ شبہ کے تنے یار تھا آگوش تمام جون ستر سے گل کی صدا اس حوث میں کہ پکارے سے گل کی صدا دشت و صحرا میں صبا پھرتی ہے یوں آوارا جس طرح پھرتے ہیں ہم اہل جنوں آوارا ہم وارفتگیے ہوش کی تو ہمت نہ دھرو ہم کے رماز رموز غم پنہانی ہیں اپنی گردن پہ بھی ہے رشتہ فغن خاطر دوست ہم بھی شوکے رہے دلدار کے زندانی ہیں جب بھی ابروئے در یار نے ارشاد کیا جس بیاباں میں بھی ہم ہوں گے چلے آئیں گے در کھلا دیکھا تو شاید تمہیں پھر دیکھ سکیں بند ہوگا تو سزا دے کے چلے جائیں گے جولائی ستر فرش نو امیدیے دیدار دیکھنے کی تو کسے تاب ہے لے کی نب تک جب بھی اس راہ سے گزرو تو کسی دکھ کی کسک ٹوکتی ہے کہ وہ دروازہ کھلا ہے اب بھی اور اس صحن میں ہر سو یوں ہی پہلے کی طرح فرش نو دیے دیدار بچھا ہے اب بھی اور کہیں یاد کسی دل زدہ بچے کی طرح ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھی ہے فریاد کو نہ دل یہ کہتا ہے کہیں اور چلے جائیں جہاں کوئی دروازہ ابس واہ ہو نہ بیکار کوئی یاد فریاد کا کشکول لیے بیٹھی ہو مہرم حسرت دیدار ہو دیوار کوئی نہ کوئی سایہ گل ہجرت گل سے ویرا یہ بھی کر دیکھا ہے سو بار کے جبراہوں میں دیس پر دیس کی بے مہر گزرگاہوں میں قافل قامت و لب و لبو گیسو کے پردائے چشم پہ یوں اترے ہیں بے صورت و رنگ جس طرح بندری چوں پہ گرے بارش سنگ اور دل کہتا ہے ہر بار چلو لوٹ چلو اس سے پہلے کہ وہاں جائیں تو یہ دکھ بھی نہ ہو یہ نشانی کہ وہ دروازہ کھلا ہے اب بھی اور اس صحن میں ہر سو یوں ہی پہلے کی سی اور اس صحن میں ہر سو یوں ہی پہلے کی طرح فرش نو می دیدار بچھا ہے اب بھی اگست ستر ٹوٹی جہاں جہاں پہ کمن رہا نہ کچھ بھی زمانے میں جب نظر کو پسند تیری نظر سے کیا رشتہ نظر پیون تیرے جمال سے ہر صبح پر وضو لازم ہر ایک شب تیرے در پر سجود کی پابند نہیں رہا ہر میں دل میں ایک صنم باطل تیرے خیال کے لات و منات کی سوگند مثال زینائے منزل بکارے شوق آیا ہر ایک مقام کے ٹوٹی جہاں جہاں پہ کمند خزاں تمام ہوئی کس حساب میں لکھیے بہار گل میں جو پہنچے ہیں شاخ گل کو گزند دریدہ دل ہے کوئی شہر میں ہماری طرح کوئی دریدہ دہن شیخ شہر کے مانند شعار کی جو مدارات قامت جانا کیا ہے فیض در دل در فلک سے بلند نومبر ستر انیس سو اکہتر شرح بے حالات نہ ہونے پائی اب کے بھی دل کی مدارات نہ ہونے پائی پھر وہی وعدہ جو اقرار نہ بننے پایا پھر وہی بات جو اسبات نہ ہونے پائی پھر وہ پروانے جنہیں عزن شہادت نہ ملا پھر وہ شمے کہ جنہیں رات نہ ہونے پائی پھر وہی جاں بل لذت میں سے پہلے پھر وہ محفل جو خرابات نہ ہونے پائی پھر دمیں دید رہے چشم و نظر دید طلب پھر شبِ وصل ملاقات نہ ہونے پائی پھر وہاں باب اثر جانیے کب بند ہوا پھر یہاں ختم مناجات نہ ہونے پائی فیض سر پر جو ایک روز قیامت گزری ہے فیض سر پر جو ہر اک روز قیامت گزری ایک بھی روز مقافات نہ ہونے پائی تیئیس مارچ اکہتر حضر کرو میرے تن سے سجے تو کیسے سجے قتل عام کا میلہ کسے لبھائے گا میرے لہو کا واویلا میرے نظار بدن میں لہو ہی کتنا ہے چراغ ہو کوئی روشن نہ کوئی جام بھرے نہ اس سے آگ ہی بڑھ کے نہ اس سے پیاس بجھے میرے فگار بدن میں لہو ہی کتنا ہے مگر وہ زہرِ حلال بھرا ہے نس نس میں جسے بھی چھ دو ہر ایک بوند کہرے افعی ہے ہر ایک کشید ہے صدیوں کے درد و حسرت کی ہر ایک میں مہر بلب غیض و غم کی گرمی ہے اضر کرو میرے تن سے یہ سم کا دریا ہے حذر کرو کہ میرا تن وہ چوب صحرا ہے جسے جلاؤ تو سہنے چمک میں دہکیں گے بجائے سرو و سمن میری ہڈیوں کے ببول اسے بکھیرا تو دشت و دمن میں بکھرے گی بجائے مشک صبا میری جان زار کی دھول حضر کرو کہ میرا دل لہو کا پیاسا ہے مارچ اکہتر طے بے تے دل کی قدورت میری آنکھوں میں امڑ آئی تو کچھ چارہ نہ تھا چارہ گھر کی مان لی اور میں نے گر دالود آنکھوں کو لہو سے دھو لیا میں نے گر دالود آنکھوں کو لہو سے دھو لیا اور اب ہر شکل صورت ال میں موجود کی ہر ایک شے میری آنکھوں کے لہو سے اس طرح ہم رنگ ہے خورشید کا کندن لہو محتاب کی چاندی لہو صبحوں کا ہنسنا بھی لہو راتوں کا رونا بھی لہو ہر شجر مینار ہوں ہر پھول خونی دیدہ ہے ہر نظر اقتار ہوں، ہر عکس خون ما ہے موجے خون جب تک رواں رہتی ہے اس کا سرخ رنگ جذبہ شوق شہادت درد غیض و غم کا رنگ اور تھم جائے گا تو کجلا کر فقط نفرت کا شب کا موت کا ہر ایک رنگ کے ماتم کا رنگ چار اگر ایسا نہ ہونے دے کہیں سے لا کوئی سیلاب اشک آب وضو جس میں دل جائیں تو شاید دل سکے میری آنکھوں میری گرد آلود آنکھوں کا لہو آٹھ اپریل انیس ہم سادہ ہی ایسے تھے کہ یوں ہی پذیرائی جس بار خزاں آئی سمجھے کہ بہار آئی آشوب نظر سے کی ہم نے چمن آرائی جو شیب نظر آئی گل رنگ نظر آئی امید تلطف میں رنجیدہ رہے دونوں تو اور تیری محفل میں اور میری تنہائی یک جان نہ ہو سکیے انجان نہ بن سکیے یوں ٹوٹ گئی دل میں شمشیر شناسائی اس تن کی طرف دیکھو جو قتل گئے دل ہے کیا رکھا ہے مختل میں اے چشم تماشائی یارغیار ہو گئے ہیں اور یار مصر ہیں کہ وہ سب یار غار ہو گئے ہیں اب کوئی ندی میں نہیں ہے سب رند شراب خوار ہو گئے ہیں انیس سو اکہتر غبار خاطر محفل ٹہر جائے کہیں تو کاروان درد کی منزل ٹہر جائے کنارے آ لگے عمرے رواں یا دل ٹھہر جائے اماں کیسی کہ موجے خوں ابھی سر سے نہیں گزری گزر جائے تو شاید بازوِ قاتل ٹھہر جائے کوئی دم بادبان کشتی صحبا کو تہ رکھو ذرا ٹھہرو خاطرے خاطر محفل ٹھہر جائے میں ساقی میں جز زہر حلال کچھ نہیں باقی جو ہو محفل میں اس اکرام کے قابل ٹھہر جائے ہماری خامشی بس دل سے لب تک ایک وقفہ ہے یہ طوفاں ہے جو پل بر لبِ ساحل ٹھہر جائے نگاہِ منتظر کب تک کرے گی آئینہ بندی کہیں تو دشت غم میں یار کا محمل ٹھہر جائے داغستان کے ملک شعرا رسول حمزہ کی افکار میں تیرے سپنے دیکھوں برکھا برسے چھت پر میں تیرے سپنے دیکھوں برف گرے پربت پر میں تیرے سپنے دیکھوں صبح کی نیل پری میں تیرے سپنے دیکھوں کول کوئل دھوم مچائے میں تیرے سپنے دیکھوں آئے اور اڑ جائے میں تیرے سپنے دیکھوں باغوں میں پتے مہکیں میں تیرے سپنے دیکھوں شبنم کے موتی دہکیں میں تیرے سپنے دیکھوں اس پیار میں کوئی دھوکہ ہے تو, تو ناز نہیں کچھ اور ہے ورنا کیوں ہر ایک سمے میں تیرے سپنے دیکھوں بھائی آج سے بارہ برس پہلے بڑا بھائی مرا اسٹالن گراٹ کی جنگہ میں کام آیا تھا میری ماں بھی لیے پھرتی ہے پہلو میں یہ غم جب سے اب تک ہے وہی تن پہ ردائے ماتم اور اس دکھ سے میری آنکھ کا گوشہ تر ہے اب میری عمر بڑے بھائی سے کچھ بڑھ کر ہے داغستانی خاتون اور شاعر بیٹا اس نے جب بولنا نہ سیکھا تھا اس کی ہر بات میں سمجھتی تھی اب وہ شاعر بنا ہے نام خدا لیکن افسوس کوئی بات اس کی میرے پلے ذرا نہیں پڑتی بہنوں کے شمشیر میرے آبا کے تھے نہ مہر میں تو کو زنجیر وہ مزامی جو ادا کرتا ہے اب میرا قلم نو کے شمشیر پہ لکھتے تھے بے کے شمشیر روشنائی سے جو میں کرتا ہوں کاغذ پہ رقم سنگ و صحرا پہ وہ کرتے تھے لہو سے تحریر آرزو مجھے معجزوں پر یقین نہیں مگر آرزو ہے کہ جب قضا مجھے بس میں دہر سے لے چلے تو پھر ایک بار یہ عزم دے کہ لہت سے لوٹ کے آ سکوں تیرے در پہ آ کے صدا کروں تجھے غم گسار کی ہو طلب تو تیرے حضور میں آ رہوں یہ نہ ہو تو سوئے رہے ادم میں پھر ایک بار روانہ ہوں سال گرا شاعر کا جشن سال گرا ہے شراب لا منصب خطاب رتبہ انہیں کیا نہیں ملا بس نقص ہے تو اتنا کہ ممدوح نے کوئی مصرع کسی کتاب کے شایا نہیں لکھا ایک چٹان کے لیے قطبہ جوامردی مردی اسی رفت پہ پہنچی جہاں سے بز دلی نے جست کی تھی تیرگی جال ہے اور بھالا ہے نور ایک شکاری ہے دن ایک شکاری ہے رات جگ سمندر ہے جس میں کنارے سے دور مچھلیوں کی طرح ابن آدم کی ذات جگ سمندر ہے ساحل پہ ہے ماہی گیر جال تھامے کوئی کوئی بھالا لیے میری باری کب آئے گی کی کیا جانیے دن کے بھالے سے مجھ کو کریں گے شکار رات کے جال میں یا کریں گے اسیر نسخہ اے الفت میرا گر کسی طور ہر اک الفت جانا کا خیال شیر میں ڈھل کے ثنا رخے جانانہ بنے پھر تو یوں ہو کہ میرے شعر و سخن کا دفتر طول میں طول شب ہجر کا افسانہ بنے ہے بہت تشنا مگر نسخہ الفت میرا اس سبب سے کہ ہر ایک لمحہ فرصت میرا دل یہ کہتا ہے کہ ہو قربت جانا میں بسل